اللہ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> قال سيدا انت يا وعلى اله وصحبه الذين وعظ عن الله بعد فوالله ان المشاء طول وجول بسم الله الله اعلم حيث يجعل الرساله سبحان الله اا من توكل بالله صدق الله مولانا اعوذ بوصفنا قرش نور الكريم النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي الكريم يا أيها الذين آخروا أصدوا عليه وسلم وتسليما لا أكشف أبلنا أصداد والسلام عليك يا سيدي يا رفو الله وعلى آلك وعلى أسحابك يا سيدي يا حبيب الله أصداد والسلام يا سيدي قام الربيين وعلى هذا التواصع هذا يا شيدي روح پاس ہوا ہے مختصر وقت نظر ہو جان مار ہو رہا <سجد> حوالے میں طرح کے جسمانی لحاظ میں انسانوں اختلاف آ سب انسان جسم کی صاف اور وجہ ویسے ہیں اسی طرح انسانوں میں روحانی لحاظ دار بھی اختیارات اور روحانی ساخت بتا بچوں سے اللہ تبارک و کا نے اپنی حکومت کو کہا تھا کسی نے روحانیت بہت عظیم بنائے روحانیت دوتے قدرت والا پہرا دیا کیونکہ انہوں تو خاص میں کم لینا ہوں امبیام سال پہلے چنیا سخ چراط کے دے دے مطابق نبوت اور رشالت میں مقام دے آل اللہ سنسل سنسل سنسل سنسل. میں سمجھتے سنبی پاک کا مطالبہ کرتے سن جو آیا اللہ تعالی نے انہوں نے جاب دا اللہ وہ ہے جانا اللہ کے ہے جاننا انہیں اپنی انشالت کتنے رکھی ہوئی یعنی <بتال> اللہ تعالیٰ نے کتنے دس آئے کہ رسالت نہیں آ جہ تعالیٰ رسالت سبحان اللہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کتھے رکھنی ہے اپنی رسالت یہ مطلب ہے نکل رہا کہ رسالت رکھن واسطے پہلو سا چاہیے ویسے قدرت کا نظام دیکھ لو کہ سورج رکھن رکھنے کس جگہ کا انتخاب ہے اگر زمین آ جائے تو میرے دل سورج کو رکھا تو یہی جواب ہو رہا ہے کہ زبین کے اندر سلاحیت ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے تو استعداد قابلیت اور سلاحیت دیکھنا توجہ نے فرمائی نہیں کسی پاس بھی جاؤ گے استاد رکھنا کسی علاقے کا کسی مدرسے کا کسی بھی کام دن کسی مقرر کرنا وہ تعداد اور قابلیت بھی وما کر رہے ہو نفسی انفسان کی سوکھ الا مارا پرتی حضرت یوسف مان رہے کہ میں اپنے نفسوں پریوں بیما کرار نہیں دینا بے شک بہت مزید حکم کرنا رکھ مار مگر او نفس جس کے رقم ربھی اس کا مطلب ہو یہ ہوئی ہے کہ اللہ مبارکباد تعالی نے نمیا کے مبارک رفوس نو پہلو ہی اپنی رحمت کی نگرانی رکھیں نگرانی نہیں ہوتی جی وہ سلام سے مبارک اربا اور محفوظ او روپیبانی اس کی وجہ بچپنے تو پا بچپنے ہی وہ پاک رہتے پھر اللہ مبارک اللہ تعالیٰ ارباہ بدرسا اپنا پیغام اتارتا جس رنگ چاہتا گل ارواح مختلف نے روحان مختلف نے روحان کی تکلیف ایک جیسی آئی گو عمر کے لحاظ روحاں ایک فرق نہیں ہوتا جسم ایک فرق ہوتا ہے یہ بندہ چھوٹا ہے واپس واسا روحان اس فرق نہیں روح کا تعلق جسم والا تو پھر وا چھوٹا ہوتا ہے اچاندل روح کسی آ گئی آ گئی جی پہلا گئی امر وی آئی ہوگی لیکن ایک روح شریف ایسے جڑی روح شریف سب سے اللہ کیوںکہ کی اس کی تکلیف سب تہلا محمد اللہ, اللہ, اللہ تعالی نے اس نے تعنا بنایا روڈ سب لوگ پہلو بنایا کو ساری کائنات کی جان اس تو ہی ساری کائنات کی تکلیف ہوئی سب ت دیگر مشکلات مقدسا وہ دوسری ہوں روحان مبارکوں کی تخلیق امتداد لحاظ لڑ اس فرق ہے ایک روح مبارک سب گئی تو بعد ارواح مقدسہ پھر پھر پھر روح مقدس پہلو ہے تخلیق ابتدائی میں لحاظ امبیا لہ گور سلام دروا ہے مقدسہ باقی نالوں بنیا کی سب برابر, برابر لیکن اللہ تعالیٰ نے پاکستی اور کچھ سب نو برابر نہیں بنایا ان اللہ تعالی نے بہت بڑی نال نوازیا دلی اس کے لیے آ دیکھو اگر روحان ساریاں جیسا ہوئی فرق کیوں ہوتا کہ کوئی روحان پاپش کوئی روحان جمن تو باہ اللہ تعالی بھی فرق رکھ دیا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کر کے ایسی روح نے جڑیاں پاپ کے اللہ روح ہے نکلنا روح کانڈ نہیں روہسے روہ کے حصے کا مادہ وہ کنڈ روہ کا اسلق نہیں روح اسمانت ماٹا کنڈ کا تعلق, تعلق یہ جرنواں تلک میٹھی بلندی کو جی سورج اپنا تعلق زمین قائم رکھد روئیدگی اور پیداوار کا سلسلہ جاری ہوئی رہزام حیات کام فرمائے اسی طرح روح دا سرج جتھے بھی ہے لیکن وہ حصے کا چوہر ماپ کی کنڈ اور اگر وہ روح آل ان چا روح محمد باپ بھی دا دے باپ کی کنڈا شریفیا کرتا ہے مسئلہ حل ہو گیا یار روی پاک شریف کی کنٹ دن آمدار ذکر کروتے سن آپ دادا پاک جدواف کرتے سن بابا شریف لبا کو کنڈ شریف کے آواز ہر گل سارے چھوڑی ہونی لیکن ان شاء اللہ یار پھر اگر کوئی کرے کہ پہلا یہ جیڑی Zhamla, zhamla. اپنے محلے چنا چر ار پلیتی کا حکم نہیں لگ رہا اپنے تار اپنے میں پلیتی کا حکم نہیں لگنا دوسری گل یہ مستفا کریشن پلیتی کا جوہر اب اللہ تعالی نے پاک رکھا کریم مستفا پیشاب نو پاک رکھے سمجھو نہیں سرمائی کیا پیشاب خرید نے نکل بعد پلیز نا نامدار کا پیشاب مبارک اسلام سلام اللہ تعالی بندے حیثیت تاخت آپ نے وضو فرمایا برنا پیشاب کر اللہ تعالی پسند اللہ اس واسطے ٹوٹ گیا نیدرا لیکن نبی اللہ شاہ مبارک آپ کا الٹا ایڈا ازیم کیا اگر رکھ لین اور احمد پیل میں مجبورک کا سوچتی ارتا خوشبو ہے ماتر ہے جی میں پسینا ماتر سیکھا پارک پیشاب شریف پیتا بھی تو صبح آپ نے خوش ہے کہ راتی پشاب سے پیالے سے آپ تکلیف نالما دھیرے بات آپ نے فرمایا کتنے جانم دی اللہ سر مبارک پیر لال جانم دی آگ اور سنو بے وقوف ہوگا وہ جہاں نبیا کے ماد اور جہر اللہ و مادہ نے بخشی آپ کی داد بلند بالا ہے وہ بہو سلطان کا پشاو ہوئے کہ ہندو مسلمان ہو پشاب مبارکان سلطان ہندو مسلمان کا سہی ہے آپ آپ گل کر بھائی آپ بچوں مسئلہ سمجھ آ گیا آپ دا جوہر مبارک ماٹے شریف روح شریف سمجھو ذرا ہوں ہوں توجو اور نکتا میں چلتا کروں روح بولندی بول بولدی روہے ظاہر زبان بولتا زبان نہیں بول دی اگر زبان ہو رہا زبان نہیں بولتی کون بولتا زبان ایک عل ہے اس حال کر کے بندہ چپ میں گلا دل نظر امر فرمتے جسے کبھی پاک شمال وصال شریف تو بعد سابا کٹھے ہوئے چھپر میں تھلے منو شاید چھپر میں تھلے کٹھے ہوئے میرے دل چ میں گلا کرتا رہا یار میرے موقع لبا تو میں بولوں گا تبدیل کرا کرا پک میرے جو گلا آئی ہیں سر پوری جا رہا ہر قدرت والے نے بنایا پھر اگر وہ چاہے توجہ وہ ہی بچا <متنسان> تو اس آلے کی بجائے یعنی زبان نو استعمال کرنے کی بجائے وہ فرما ہڈ ہڈا نوت نو روح بولنا روح نے ہڈ بت بولے گا کتوں آنی آواز کتوں سنیا جا رہا ہے بولنا روح نے ظاہر کٹو ہو جانا گل روحے مستفا آسمان سے ذکر کرتی سی صاحب اس جوہر شریف توڑتا سی ابے جی کنڈ گا رکھ کے جا رب رکھا ذکر کون کرتی تھی طرحجو روح شریف آئی نہیں روح شریف دا جس مادے اور جوہر کے نام تلک ہونا سی وہ محل یعنی روح دا محل اور مقام جا جوہر ہے دا تعلق قائم ہے آسمانات کرتی اتے ظاہر کنڈ جوہر بے جان مادہ بے جان جوہر بے جان وہ جان بول دی ظاہر اتے ہوتا ہے اور جی روح شریف ہال آئی نہیں ظاہر ادا نے بندیا اتنے نقتا سمجھ ل جدو یہ روز شریف جدا ہو کے پھر ہے وہ جتھے بھی رہے استفاد کے جسم کا تعلق تصرف اور تدبیر کرتی ہے جسم چلانے ہو جائے جی چلی رو ہوے تو بدل چلا اللہ بن برخیہ اپنے پیغمبر پاک نبی تخت کدے دی روح مبارک اپنے جسم چیز چلا رہی ہے اپنے جسم وہی روح مبارک تخت کثر رخ کرتی چلا اک چمکن تو پہلو حق خودہ مکیا بزرگ بڑے بڑے جنہوں نے اللہ تعالی نے روحانی بخشی یہ مرد بن جائے یہ چک جا کے بڑی بڑائی اللہ بڑی بڑائی قرآن آخیا اللہ تعالیٰ نے مخلص جہے بڑھتے نے انہوں نے آخیا مخلس ہو گیا بنایا وہ ہو گیا ایک ہو گیا محنت آلم بنے گئے مخلص او نوی گلیں رہی پرانے تو لائن خواجہ ہوا اس کرنی کی روح مبارک جس میں چوڑ پچھلے حالات سارے چیتا رکھتی حرم بن حیان ملتے آخیا وعلیکم السلام یا حرم بن حیان گنا آخر سونے پہلی بار ملتے ہیں نام کی پھر میں افسوس ہا میں عالم یار تیرا نام چیتے رکھی پارک نے جمدہ رولا رکھا تین تھوڑی رات لگا رو ایک ہو گئی سمجھ نہیں لگی تو بھائی گل یہ روح شخص ہی ایسا یہ بڑی چنگی ہوگی بنا مڑ یہ کرنا وقری جسم کی وجہ لکھا کام کرتا ہاں لکھا نظر آ جا آر کھڑی راہ لی تین اپنا لگتا ہے آ فرمان میں نے چار چوہا تھی بے لکھ لکھاؤں تھیں احمد لکھ لکھاؤں تھی اس دف کر پ رکھ <تصفيق> <تصفيق> بنیا جس وہ فرمان ہو گئی جسے فکیر اللہ پاک نے ذکر مصروف ہوتا ہے اپنی روح جیڑی وہ چوہان سی باہر ہوں یہ چون تو کٹیا چون تو کٹیا چونت بنیا سے جس یہ تو کر لیا آزاد ضرور جسے آزاد ہو گئی ایک تو کٹیا لکھا مل گیا ایک نیویا باریا لکھا مل گیا ہوں قدرت فرماند ہے ساڈے گزن جی جا ادور سلمان خاجا دیر بندہ پیار کر گم ہو گیا بڑی آتے میرے آستان نے بھی بلی نو آٹا اللہ روٹی پا خدمت کر سمجھو میرا میرے آسان روٹی پاؤ خدمت کی دروازہ لگی ہے اگو بولی سی پیچھوں پتر پوچھا کی ماجلا بنیا پہ میں فلاں تھانے بیٹھا کو आटा प्या बुन दस बिल्ली आई आई इन्हें थोड़ा आटा चुक है मैं इन्हें मगर बजे वहां पता लगा पावे सुनवा रूह मुबारक अपनी चार चौहान ही बाहर की हुई सी رب سونے شان بخشی بیٹھا روح مبارک اس بچے جسم لکھا جائے یہ یہاں بات بوجھ رات کا روجو پروائی ہوں سونے نبی سرمنگ یہ آ گئی گل کون سے بتایا جا جمرن گل آ ناریہ نائر با فرما تن من یار ہوگا سرحان لا بشہ Shahal! شریف روحے محمد نے جکی روحے محمد نے جیت رکھیے جسم شریف جیسے باجا جواہر کے نار چلن سی پرداجا باپ کی کنڈ شریف کس میرا بنی فرما سن سکیا فرما سر سلپا مبارک دل بول اصل دل بول ظاہر جمان توتا اس طرح محمدی وسال شریف تو جب بھی ہوسم شریف فرمایا جاتی سلام بھیجنا جب دے ہوں سوال اٹھ رہا ہے امتی نے ماں اللہ اللہ السلام فرمایا بھی بندہ میرے درودو سلام پڑھتا میں جب ہے محمد ہو جو جو جواب یہ تھی اصل حدیث شریف حدی شریفے چلے اللہ گریف بھی واپس کرتا فرمائی دوسرے صحیح اللہ نے سلام کا جواب دبی اللہ تبجو گراند ہے روح شریف کا تعلق جسم نہ رو شریف نے بھی جاب دینا ہے لیکن ظاہر جسم شریف کو ظاہر کدو جسم شریف کو سوال اٹھنا ہے وہ کرونا بندو سلام پڑھ آ رہے ہیں سونا کواب دوں گا پہلے یاد کر گیا سجنا جے روح بڑی آئے یا چنگی بندہ بنا لو پھر روح روحت کام کرنا چاہے کر دیں یہ مطلب روح دا مسئلہ ہو رہے جسم کا مسلا ہو رہے اور جواب جاب روح شریف دلی ہے روح شریف کا جواب دے گا سننا سارا واستے سننا، سارے سلاد تو روح نہیں اللہ تعالی روحے ہی نہیں آئے روح کروڑ رو دے, جواب دے فرمائی اللہ <تصحان> اللہ کا oh. سوال اٹھ رہے تو جواب دیتی جا رہا اللہ یہ آم رشو دل والد، والد، ہزار محمد کریم دیکھ رہے ہو اس کے مطابق جواب دے رہے ہو سبحان اللہ جسم کر سکتی جواب سبحان اللہ یہ نظام جی اللہ تعالیٰ نے آجادی بنایا روحانی تر پائی بادی جہانا بادی جہان کانفرنس کال ایک ہوتا ہے کانفرنس کال کے سب جمع ہوا صرف ماپے دردے ادر ہزار پابندیاں روح بڑی سبحان اللہ میری لاہور آواز نہیں جا رہی خون پھڑ کے میں کرنا لاؤنا زبان گل کرنا لاہور پھڑ گا یہ مطلب دور تک پہنچا دین دور بھی سوچ اگر کوئی آخ فلانا دور تو چھڑتا ہے فلانا دور تو ویچ رہا ہے فلانا دور تک آواز پہنچا لا جو شرک بنتا پایا جا رہا ہے جی یہ آلہ <سؤال> آ جائے تو پھر سلک نہیں لگتا تو جی محمد روپیے اللہ اصل گلو جا یہ روح کے کمالات کا روحانیت ہوتا پہلو دعوی ایسی جب تک کسی آنا نہیں آئے دعوی ایسی آخر دور تو فلانا سوچا شیر کے कुदरत वाले अंग्रेजों ने सवाला बना के सामने च रख मूह छुपा थिरती खच वाली गई थी मूंह लुका आ जाए बीपास करी रही आ गया आ गया आ जाए पित्तल आ जाए पित्तल सेहत आ जाए बेदूरा सर आती फिर سدکے اس سلبے متا ہر کلب نو اللہ اگر کوئی آچے اٹھیے تو سارا لشکر جگ اللہ قرآن سنوری آفات انفوس ہے حتنا یا اللہ, اللہ, اللہ فرما ہے اصل نہیں بھی چاند بھی اپنے نشانیاں مکھاو گے جہاں بکھاو گے انہوں پتا لگ جائے گا محمد رفی نے مسلے کی گل جیڑی نہ سمجھ آئے گی کسے کسی نے کسی مادی دے ذریعے اس دنیا دے مادی نام کے ذریعے ہی سمجھا دے گا بڑی شرمل ہونی جڑا ملک ہوئے گا اس واسطے سمجھ آئے من لین ہی خیر اکل ہوتی خدا لڑائی who اللہ لاہ سبحان اللہ راج تکبیر نارا رشا نارا تقسی مزور شہر شرا اللہ اکبر چاہیے حضور خادب ابھی چیز ہے مزور کے برائے آنا مزور کے برائے ماں بش ہے جو ہے کس کس جگہ آپ روحانی سیر دیا نبوت رسالت کا مقام بال کریب سی کے کر دیا, کر دیا, کے رو سیر کردا کردیا وال نے سرے برابر ظاہر ہوئے کریب سی کے سڑ جا دس جاجدید باجدید اسلامی مردوں کی روح سڑکی ہو گئی اتے دوسرے نبیاں کا اندازہ لگا یہ مقامی نبوت آم کی گل کر اور ایک مقام نموا تو رسالت مردہ سو مقام کی ہونا بے وقفا کا یہ کہنا کہ سان رسالت کیوں نہیں لگی اللہ نے انہوں جواب اور حق دکھا اللہ روز بھی لےو پرانے مزید اللہ تعالی نے فرمایا اگر کلا مجھے کرو یہ سورت اج پروا لے نہیں گل سات لوگ اپنے سورت صورت لیا دوسرا دوسرا زمین کا بچے مفسرین نے سارے مکہ تس ایک سورت لیاؤ جڑی ہمت مسل مطلب پہلے محمد جیسی مسل بناؤ کٹو پھر آخر ہر قرآن کی ایک سورت لایا تو دیکھو دیکھو محمد کی مسل نہیں ہو سکتی محمد جہاں قرآن پیش کرتا ہے وہی مسل کتوں عمر چلے انا عمر بھی میرے نے نکبال امام ان شاء اللہ سرکار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ دی مثال لپیے توانوں لپی توانوں واپس کٹھوں لپی سبحان اللہ اتھوں لے او کے سمے اپ کو قران جو دے آ رہے ہیں مشن نے لے محمد کی مثل سے لاؤ سر لانی محمد کی مثل سے سورت لاؤ کیا مطلب جب محمد کی مثل نہیں ہو سکتی تو پھر قرآن کی صورت بھی نہیں آ سکتی ہو ایک مانا ہو گیا قرآن ورگی نہیں لے آ سکتے ایک معنی ہو گیا محمد ورگا نہیں لے آ سکتے جب محمد ورگا نہیں آ سکتا تو پھر اس سے قرآن لے آ بتلی رسو لو ہوگل بتلی رسو پتلی بدلی کیوں فرمایا چاند بدلی بہت بدلا دوسری گل یہ مہان کرے بدلی دیکھ چند چھپیا ہوئے چھپیا ہوتا ہے شاڑا مارے یہ سب سے چلے یہ چکیا سی بدلی دے پیچھے دینی ترایا کی مطلب سولہ نبی لمبیا سارے نبیوں کے دور چولہ نبی چند بڑ کے ہر ایک نو وہ لیا چھپیا سی جب اپنے جسم کی واری آئی سی چکر واستے ہوں کرن بدلی jab patni rasoolon اللہ. اللہ خوب اپنی شریف مولا نبیاں روحان بناؤں گا شانہ والا بناؤ مختلف بناؤں سورج مختلف ہوتی پھر اپنے پیغام واسطے ہے شانتاب محمد ایک نبی روحانیتری مطلب انسان جن نہیں فرشتہ نہیں لیکن روحانیت پہ واپس سبحان اللہ اصل ندیاں کا فرق دوسرے کو جسم ہے اصل اگر جس کو فرق ہوتا ہے لیکن پھر بھی یہ ہو سکتا ہے جسم کو اندر تو فرق رہے گا کل سارا راج ہے پہاڑے مضبوط ہوتے ہیں اللہ فرماتا اگر اے پہاڑ بار بند پہاڑ قرآن مضبوط رہتا رہتا ہوں قربان جائیے ماہر شری محمد مسلم دل <سؤال> شریف بکھا میں لبوت مخا میری سالت جڑا نا اس کا فرق گرو شریف لوگ بھی رویں سالت آئی زمیاں روح مبارک روح مبارک مقام دو بجے تک بات مجبوری کرتا پندرہ منٹ پہلو یا بہت سارے سے شاید ان جاسا میری رحمت سبحان اللہ واللہ بڑا مضبوط ہو رہا ہے پوری رکھتا سب ہو گیا سب لو سب مبارک بھائی ٹھیک نہیں دوست کو بلایا کا موکا پیڈ کر رہے ہو جہارت کر رہے ہو